الحمد لله الحمد لله وكفاه صلاة والسلام على سيد الرسول وخاتم الأنبياء ما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأعلم أن الواحدة والإثنين لم يميز لهما لأن اللفظ المميز يغني عن ذكر العدد فيهما تقول عندي رجل ورجلان ومسائر الأعداد لابد لهم مميز فتقول ميز الثلاثة إلى العشره مخفوظ مجموعا تقول ثلاثة رجال ثلاث نشوة إلا إذا كان المويز لفظ المئة فحينئذ يكون بحفوزا مفردا تقول ثلاث مئة ثلاث مئة وتسع مئة والقياس ثلاث مئات أو مئين مويز واحد عشر إلى تسعة وتسعين تسعة وتسعين منصوب مفرد جی سبق کا خلاصہ آپ کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک اور دو عادت ایک اور دو میں تمیز کی ضرورت نہیں پڑتی اس لیے کہ جب بھی عادت آتا تو اس کے لیے کوئی تمیز آتی ہے ایشرونا کیا ایشرونا ٹھیک ہے آگے آپ کچھ لگاؤ گے رجولن وغیرہ امراطن ٹھیک ہے تو اس کو کہتے ہیں تمیز عادت کیا ہوتا ہے میز اس کے بعد تمیز ہوتی ہے تو کہتے ہیں ایک اور دو کے لیے تمیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے آتا ہی نہیں ہے اس لیے کہ اس میں کیا کر دیا جاتا ہے وہی واحد کے سیڑھے کی تسلیم بنا دی جاتی ہے کہنا ہے کہ جا انی ایک اور تو جا انتن کہہ دیں گے ٹھیک جا اتنی کہنا پڑے گا تو اگر دو آئی ہیں تو کہہ دینا پڑے گا جا آتنی. اب یہاں پر میت اور تمیز تمیز لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے واحد اور تسنیا میں رجلن سے رجلان کر دیں گے امراۃ سے امراطان کر دیں گے البتہ اس کے علاوہ جتنے بھی آداد ہیں ایک اور دو کے علاوہ ان کے لیے ضرور بر کیا ہوگی تمیز آئے گی تو یاد رکھیے گا تین سے لے کر دس تک تین سے لے کر دس تک کے جو آداد ہیں ان کی تمیز آتی ہے جمع مجرو یا تین سے لے کر دس تک کے آداد کی تمیز کیا آتی ہے جمع مجرور م... کیا کون سی کتاب پڑھی ہے آپ لوگوں نے مجھ سے اطریقۃ السری اطریق السری میں آپ بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا تھا اور وہاں پر بہت پیارے دو تین سے چار اسباق ہیں بلکہ پانچ تک اسباق ہیں اس کے تو تین سے لے کر دس تک کی تمیز جمع مجرور آتی ہے ٹھیک ہے نا تو جمع مجرور جمع مجرور اربالسبت وغیرہ وغیرہ لیکن گیارہ سے لے کر گیارہ سے لے کر ننانوے تک اس کی تمیز آتی ہے مفرد منصوب کیا مفرت منصوب احدہ رجول اسجول وغیرہ وغیرہ ٹھیک تو کیا آئے گی مفرت منصوب گیارہ سے لے کر ننانوے تک البتہ پہلی پر جو میں نے آپ کو کی ہے تین سے لے کر دس تک جو ہے اس کی تمیز آئے گی جمع مجرور لیکن اگر تمیز میں کیا آ جائے میا کا لفظ آ جائے سو سو آ جائے تو پھر اس کی تمیز وہ, وہ میں کیا بنے گا مفرد مجرور مفرت مجرور سو کے علاوہ جو بھی تمیز آئے گی وہ جمع مجرور ہوگی اور اگر سو آ جائے تو وہ, وہ کیا ہوگی اس کی تمیز صرف اور صرف واحد مجرور ہوگی واحد مجرور باقی سب کی جمع مجرور اچھا جی یہ تو ہوگیوں کی اس کے علاوہ الف ہے اور میں آ ہے یہ واحد ہوں یا تسمیہ ہوں یا جمع ہوں جو بھی ہو تمام کی تمام صورتوں میں ان کی تمیز آتی ہے مفرد مجرور مفرد مجرور میں آ تو رجولین میں آ تو امرا آتے الفو رجولین ٹھیک ہے اور اسی طرح میں آتا رجولین میں آتا امرا آتین الفا رجن الفا امراء اب ہمیں معلوم یہ ہوا کہ ایک اور دو کی تمیز نہیں آتی دو تین سے لے کر دس تک کی تمیز کیا آتی ہے جمع مجرور گیارہ سے لے کر ننانوے تک کی تمیز آتی ہے مفرد منصوب پھر سو ہزار چاہے یہ مفرت ہو یا جمع ہو تمام کی تمام صورتوں میں ان کی تمیز آتی ہے مفرد مجرور جی اس کو سبق سمجھ میں آیا چلیے بتاتے رہے اب تین سے لے کر تین سے لے کر دس تک کی تمیز کیا آئے گی تین سے لے کر دس تک کی تمیز جمع مجرور زبردست اور گیارہ سے لے کر ننانوے تک منسوخ زبردست اور سو اور ہزار چاہیے مفرد ہو تسمیا ہو یا جمع ہو ان کی تمیز میں سو اور ہزار چاہیے مفرد مفرت ہو تسمیا ہوں یا جمع ہو ان کی تمیز کیا آئے گی مفرد مجرور مفرد مجرور اب آ جائیں کتاب میں زبردست زبردست نہیں کاغل خان افرد منصوب نہیں افرض مجھور آئے گی افرد منصوب نہیں افرد منصوب تو گیارہ سے لیکن نانوے تک آئے گی وَعْلَمْ أَنَّ الْوَاحِدَ وَالْإِثْنَائِن کہتے ہیں کہ ایک اور دو لَا مُمَيِّزَ لَهُمَا ان کے لئے کوئی تمیز نہیں ہوگی لیانا لفظ الممیز اس لئے کہ یہاں پر ممیز جو ہوتا ہے یغنی یہ کیا کر دیتا ہے مستغنی کر دیتا ہے یغنی مستغنی کر دیتا ہے عن ذکر العدد اس سے عدد کے ذکر سے یعنی تمیز کے ذکر سے فیہما ان دونے میں ایک اور دو میں تقول ہاں بالکل مفرد منصوب مفرد منصوب تقول عندي رجل ورجلان واما سائر العداد ایک اور دو کے علاوہ بکیہ تمام کے طرح تمام آداد میں کیا ہوگا فلاح بدین ان کے لیے کیا ہے تمیز ہونی ہوگی آپ کو تو ہمیں ملا ہی نہیں کیا آپ نے کیا لکھا ہے ہمیں تو کہیں بھی نہیں پتا ہمیں کچھ بھی نہیں بتایا جناب منسور اب نہیں معلوم کب کیا جواب دیا میں نے میں نے غلط بھی نہیں کہا آپ کے پاگل خان میں نے غلط تو نہیں کہا کسی بھی رول نمبر چھ نے بتایا تو مفرد منصوب تو وہ غلط تھا میں نے ان کو کہا جتنے بھی آدھا کیا تمیز ضروری ہے اما مسائل الاعداد فلا مميز فلا مميز لها کہتے ہیں کہ فلا بد العلم مميزن اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی تمیز ہو فنقول مميز الثلاثه الى العشرہ بس ہم کہیں گے کہ مميز الثلاثه الى العشرہ تین سے لے کر 10 تک کی تمیز محفوظ مجموعن محفوظ خفص ہے جر مجرور ہوگی مجموع جمع تو جمع مجرور تین سے لے کر دس تک تقول السبت اللہ اذا کان المض لفظ المیا البتہ اگر تمیز لفظ می ہو رہی ہو لفظ میں آ رہا ہو تو سو کیا ہوگا محفوظ مفت مجرور محفوظ مفردن مفت مفرد مجرور تقول آن او میں تھا تھا تو یہ ہے کہ تین سے لے کر دس تک کی تمیز آتی ہے وہ کیا ہوتی ہے جمع مجور ہوتی ہے تو میں آت ہونا چاہیے یا میں ہونا چاہیے لیکن یہاں پر پھر کیا ہے میں اطین ہے اس لیے کہا دیا کہ جب بھی تمیز میں آئے گا تین سے لے کر دس تک کی اس وقت تک تمیز جمع مزدور ہی آتی رہے گی کہ تمیز میں آ کر لفظ نہ اگر میں آ لفظ جائے گا پھر مفرد مجرور ہوگی نمبر دو وہ ممبئی الاط الاس و تعین کہتے ہیں کہ گیارہ سے لے کر ننانوے تک کی تمیز وہ ممبئی جو احادہ الاطفات گیارہ سے ننانوے تک کی تمیز منصوب مفرد مفرت مفرت ہوگی قل احد و احدہ رجول ننانوے ماردس ننانوے عورتیں آپ کو بتایا تھا می کا لفظ ہو یا ہزار یعنی سو کا لفظ ہو یا ہزار کا لفظ چاہے یہ مفرد استعمال ہو چاہے یہ تثنیہ ہوں چاہے یہ جمع ہو لیکن ان کی جو تمیز آتی ہے وہ کیا آتی ہے مفرت مجرور وہ ممعن محیو می اطین و, و, و الفین کہتے ہیں کہ سو کی تمیز اور ہزار کی تمیز تسمی اور ان دونوں کی تسمیا ہونے کی جم الف جل الف اور ہزار کی جمع مخفوظ مفرد مفرت مجرور آئے گی ٹکول و می اتو رجولن مفرت مجروط رج الن می اتو امراطن سو عورتیں الف و رجول ہزار مرد الف امراطن ہزار عورتیں میں اتا رجولن دو سو مرد میں اتا امراطن دو سو عورتیں الفا رجلن اصل میں تھا الفا میں اطانے لیکن اضافہ گر گئے ہیں الفا رجلین اے دو ہزار مرد و الفا امراطین دو ہزار عورتیں سلافت الا فرجل سلاثت الا رجلین تین ہزار مرد وہ سلاث و الا فمر تین ہزار عورتیں و کس اللہ کہتے ہیں کہ اسی پر کیا کرو قیاس کرو آج کے سبق میں ماردر اڑتے برابر ہی رہی ہیں ہاں. نمبر تین بقی اعلیٰ کو کیا کرو کرونا چلیے چلیے, چلیے, چلیے چلیے اللہ تعالی سب کے لیے آسانیاں مقدر ہو سب کو ٹھیک ٹھیک امتحان کی تیاری کرنے کی تفریح ادا ہو تو ان لوگوں میں سے کسی کا کو کوئی پیپر رہ گیا نا وفاق کا میں آپ کے ساتھ ٹھیک ہے چلیے